بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب و دانا کی طرف سے ہے غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطور لا إله إلا هو إليه المصير جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے ما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 سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دو ہیں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 جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردہ گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزق کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تون نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی بے شک تو غالب حکمت والا ہے اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے ان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 وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے اللہ ہالی کبھی یہ اس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 من وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ له ولو تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے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 دل کون جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی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 جلد حساب لینے والا ہے لین گری مین ممی اور شفیوں کو اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے وما وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی والله يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ان اللہ هو اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے پل في من أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ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 اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا مورو سول یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا دینا کالوں کو تلو قولوں کو تلو اب نینو میں غرج جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں وقال فرعون اخاف ان يبدل او ان الارض اور فرون بولا کہ مجھے چھوڑو کے موسا کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے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 کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے وقال تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے یعنی نوح کی قوم اور آد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ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 اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو, کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے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 اور شک کرنے والا ہو جل اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا بینگوان پلی اللَّهُ بھی كُلِّ کے بری جَبَّارٍ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 میں یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسا کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور اسی طرح فرعون کو اس کے عمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بےکار تھی فقال اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا بھائیوں یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے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 ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى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 اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں سلو دعوت والا لئی سلو دعوت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 اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والے دو زخی ہیں جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے غرض اللہ نے موسا کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور پھر والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا لگ گرو راؤن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 فيقول البعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا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 بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزک کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے اور دعا وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو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 يوم لا ينفع ولهم ولهم سوء الدار جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لانت اور برا گھر ہے ولقد آتينا موسى اور ہم نے موسا کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے تو صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو ان هو السميع البصير جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے من خلق الناس اکثر الناس لا يعلمون آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وما يستوی صالحات ولی المسیق قلیلا ما تتذکرون اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو ان الساعة لآتیت لا ریب فيها ولیکن اکتر الناس لا يؤمنون قیامت تو آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے سید خون اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کن آتے ہیں انقریب جہنم میں زلیل ہو کر داخل ہوں گے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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 اسی طرح وہ لوگ بھتک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اللہ الذي جعل لكم الارض قراراً والسماء بناءاً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطیبات ذلكم اللہ ربكم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 بس اللہ پرور عالم بہت ہی بابرکت ہے الہ الا فدعوه له الحمد رب وہ زندہ ہے جسے موت نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے بات پکارتے ہو ان کی پرستش کروں اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان رہوں تَتِنْثُمُ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَفْلُهُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ومنكم من من قبل اجلاً وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے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 تر إلى في آيات کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں یہ کہاں بھٹک رہے ہیں اللہ اور جن لوگوں نے کتاب اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے النار یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے من دون الله قالوا ضللنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا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 یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گے متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے فصبر ان وعد اللہ حق بعض او تو اے پیغمبر صبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل بات نقصان میں پڑ گئے اللہو اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو وَلَكُم منافع عَلَيْهَا فِي وَعَلَى الْفُلْكِ <تُحْمَنُون> اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو میوری تم اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے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 پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے فلم يك ينفعهم